اوزب اللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ عزیز الحکیم انض انزلنا علک الكتاب بالحق فعبد اللہ مخلص الدین اللہ الدین الخالص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 اِن تقفرو فعین اللہ غنی یونان کم ولا یرداد ہلکفر و این تشکرو یرد ہلکم ولا تذر واضر تم وزر اخرا تم الا رب کم مرجی اکم فعونب اکم بم کن بذات صدور مقصد سورہ زمر کا اثبات ال توحید بالآل اور مشرقین کے شبہات کا رد ہے بالخصوص وہ شبہ جو مشرقین عام طور پر شرک کے جواز کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور اللہ بہت بڑی ذات ہے یہ جی کہاں ہم اور کہاں اللہ کا اللہ سے براہ راست مانگنا یہ جی کہاں ہماری کہاں ہمارا چھوٹا منہ اور کہاں اللہ کی بڑی اور برتر ذات شیطان نے، ابلیس نے انہیں جی اس شبے میں مبتلا کیا ہے صورت پانچ ابواب پر تقسیم ہے ہر باب میں یہ قرآن مجید کی ترغیب دعوی توحید دلائل اور مشرقین کے شبہات کی تردید ہے یہ پہلا باب ہے جو آیت نمبر بیس تک ہے یہ پہلے باب میں شروع میں ترغیب الاقرآن قرآن مجید کی ترغیب ہے وجہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ یہ موقوف ہے اللہ کی کتاب پہ بندہ توحید تب سیکھ سکتا ہے توحید انسان کے سینے میں تب گھر کر سکتا ہے جب اللہ کی کتاب کو پڑھے اور بغیر قرآن کے توحید یہ انسان کے سینے میں گھر نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہی قرآن کی ترغیب دی جا رہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل میں یہ قرآن مجید کے یہ ایک قسم کے نزول اور اترنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ قرآن میں دو قسم کے الفاظ آتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہے کبھی قرآن کے لیے انزال استعمال ہوتا ہے باب افعال سے اور کبھی تنزیل استعمال ہوتا ہے باب تفعیل سے حالانکہ قرآن مجید کا نزول تو قرآن اس میں دو قسم کے اترنے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ایک یہ اس کا لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا کی جانب اور دوسرا بقدر ضرورت یہ آسمان دنیا سے اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونا اور یہ کوئی قریباً تیئیس سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا ہے اور یہ تدریجن قرآن کا اتارنا یہ اس لیے تاکہ یہ مضمون یہ قرآن کا دلوں میں گھر کر سکے اور تاکہ توحید یہ انسانوں کے دل و دماغ میں یہ اتارا جا سکے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم بھیجنا ہے اس کتاب کا نازل کرنا ہے اس کتاب کا من اللہ ہی کہ اللہ کی طرف سے العزیز کے جو غالب ہے الحکیم حکمت والا اور قرآن میں یہی دو صفات جیسے اللہ کی ذکر ہوئی ہیں تو یہی دو صفات یہ قرآن کی بھی ذکر ہوئی ہے کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جیسے کہ اس کے بعد سورت ہے سورہ مومن حامی مومن اور حامی مومن کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے حامیم السجدہ میں کہ قرآن کی یہی ایک صفت یہ آتی ہے وہ ان نحول کتاب وہاں پہ کتاب کی صفت قرآن کی صفت عزیز استعمال ہوئی ہے عزیز مانا غالب وجہ یہ ہے کہ اللہ کا غلبہ یہ تو تمام لوگوں پر یہ واضح ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں یہ قرآن مجید کیسے غالب ہے اس کی دلیل غالب ہے جو اس کی دلیل کو جٹلاتا ہے تو قرآن مجید کی دلیل یہ غالب ہے کہ اسی طرح قرآن کو عزیز کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں یہ جی اتنی تفصیل اور وضاحت نہیں تھی جتنی تفصیل اس کتاب میں ہے یہ کتاب یہ گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایک فضیلت اور ایک فوقیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ غالب ہے گزشتہ آسمانی کتابوں پر یا قرآن غالب ہے عربوں کو قرآن نے جو چیلنج دیا ہے کہ آج تک عرب یہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت وہ پیش نہ کر سکے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ان پر یہ غالب ہے جس طرح دیگر جگہوں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس کے دو آیات میں ٹکراؤ اور تعارض جو ہے وہ پیش کریں کہ چلو قرآن کی دو آیات میں تعارض ہے یہ قرآن غالب ہے اور دنیا والوں کو قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ چلو اس کتاب کو تم جھٹلا سکو اور اس کتاب کے مقابلے میں تم ایک اور کتاب پیش کر سکو اور قرآن کی جو پیشن ہیں تم انہیں غلط ثابت کر سکو الحکیم یہ اللہ حکمت والی ذات ہے اور یہی صفت یہ قرآن کی بھی الحکیم جگہ جگہ یہ استعمال ہوئی ہے وہاں پہ ہم حکیم کے بھی تین معنی کرتے ہیں ایک یہ کہ قرآن حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے یعنی اس کا کوئی بھی حکم وہ کسی کسی علت اور کسی حکمت سے خالی نہیں ہے خواہ وہ حکمت تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن قرآن کا ہر حکم وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے اور قرآن کا ہر حکم وہ حکمت سے اس میں حکمت پوشیدہ ہے اسی طرح الحکیم یہ قرآن مجید کو حکیم بمانے حاکم یعنی قرآن یہ دلیل کے اعتبار سے یہ حاکم ہے یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے یا یعنی اسی طرح یہ گزشتہ آسمانی کتابوں پر حاکم ہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو تحریفات کی گئی ہیں قرآن ان تحریفات کا فیصلہ کرتا ہے ہمیں ان کتابوں کی تحریفات کا کیسے علم ہوگا قرآن یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اسی لیے اسے محیمن کہا جاتا ہے سورہ معاہدہ میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے یا حکیم بمانے محکم کے یعنی یہ مضبوط کتاب ہے اور اس کے دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز کے جو غالب ہے الحکیم حکمت والا اب اس آیت میں حکمت قرآن کے نزول کی یہ کتاب ہم نے بھیجی کس لیے ہے تو قرآن مجید کا اصل مقصد حق کا اظہار ہے اور قرآن کا اصل مقصد وہ العبادت للہ وحدہ جو مسئلے توحید ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے ان نا انزل نہ کتاب بالحق بے شک ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب آپ کی طرف ہے پیغمبر بال حق کی تاکہ حق ظاہر ہو جائے تاکہ حق ظاہر ہو سکے بالحق اے اظہار الحق تا کہ حق ظاہر ہو سکے کہ اور اسی حق کا اظہار اس میں سر فہرس وہ کیا ہے تاکہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی توحید یہ دنیا میں عام ہو سکے یہ قرآن کا جو اصل مسئلہ اور اصل دعویٰ ہے وہ کیا ہے فا بدل مخلص اللہ الدین بس عبادت کرو اللہ کی مخلص اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والا لہو اس اللہ کے لیے مخلصن یہ حال ہے جو فعبد میں جو انتا ضمیر ہے انت جو اس کا فاعل ہے تو یہ اس کے فائل سے حال ہے یعنی پس تم عبادت کرو اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے ادین کہ اپنے دین کو اور یہاں پہ دین سے مراد یہی عبادت ہے عبادت خالص اللہ کے لیے کرو خوف محبت تما امید عبادت کے جو تمام اجزاء ہیں جو سورہ فاتحہ میں عبادت کے اجزاء ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے کوئی بھی جز کسی غیر کے لیے نہ کرنا عبادت کی جملہ اقسام اللہ کے لیے کرنا جیسے نماز میں ہم عبادت کی اقسام ذکر کرتے ہیں ویسے تو سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ای یا و نا نستعین یا کا ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں تو عبادت کی کون کون سی قسمیں ہیں تشہد میں ہم پڑھتے ہیں للہ قولی عبادات خاص اللہ کے لیے اصلوات عبادات بدنیہ خاص اللہ کے لیے اور اتویبات عبادات مالیہ خاص اللہ کے لیے اسی طرح زبان کی عبادت اللہ کے لیے ظاہری بدن کی عبادت اللہ کے لیے اور دل کی عبادت یہ اللہ کے لیے عبادت کی جتنی اجزاء ہیں جتنی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے عبادت کے اجزاء ہو عبادت کی اقسام ہو یہ سب کے سب یہ اللہ کے لیے کرنا فا اللہ اللہ مخل صدین پس عبادت کر اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے ادین اپنے دین کو اور اپنی عبادت کو یہ اللہ اللہ دین الخالص خبردار خاص اللہ کے لیے ہے الدین الخالص دین خالص اور یہاں پہ دین خالص سے مراد وہی عبادت ہے یہ اللہ اللہ دین الخالص خبردار خاص اللہ کے لیے ہے دین الخالص خالص اور یہاں پہ دین خالص سے مراد تین چیزیں ہیں دین خالص خالص کسے کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو شرک کی ملاوٹ ہو نہ اس میں ریاکاری کی ملاوٹ ہو یا اور نہ ہی وہ عبادت وہ دنیا کے اجر اور دنیا کے عوض کے لیے کیا جائے یہ اللہ اللہ دین الخالص یہ تین معنی یہ ہم نے سورہ کہف کی بالکل آخری آیت میں کیے تھے قا عربی فلیہ امل عامل انصالحن ولا یوشرق بے عبادت عربی عہدہ وہاں پہ ولا یشرک بے عبادت ربی ہم نے یہ تینوں معانی کیے अमल تھے کہ نہ تو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک تہرائے شرک نہ کرے نہ ریاکاری کرے کسی اور کو دکھاوے کے لیے اور نہ ہی وہ دنیا کے عوض اور دنیا کے بدلے کے لیے کرے کہ اس پر دنیا کمائے اللہ اللہ دین الخالص خبردار خاص اللہ کے لیے ہے دین خالص عبادت خالص اللہ کے لیے اللہ ہی اس کا سزاوار ہے اس کا مستحق خاص اللہ ہے للہ الدین الخالص کا ایک معنی کہ اللہ ہی دین خالص کا مستحق اور دین خالص کا لائق وہ ہے یا اللہ لہ الخالص یہ خاص اللہ کے لیے ہے دین خالص مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں جو مقبول عبادت ہے وہ یہی عبادت ہے کہ جس میں نہ ریاکاری ہو نہ اس میں شرک کا شائبہ ہو اور نہ وہ دنیا کے اجر کمانے کے لیے ہو مقبول عبادت یہی ہے اور اللہ کے لیے کہ اللہ جس عبادت کا لائق ہے تو وہ یہی عبادت ہے کہ جو ان تین چیزوں سے پاک ہو یہ اب مشرک کیا کہتا ہے ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں نا اور یہ مشرقین کا یہی شبہ ہے ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور یہ یاد رکھیں مشرق بھی ایسا نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے مشرقین سے لے کر یہ جی آج تک کوئی بھی مشرق جو اللہ کو مانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے وجود سے انکار کیا ہے یہ اللہ کو سارے مانتے ہیں ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے سکھ بھی اللہ کو مانتا ہے عیسائی یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن یہ اللہ کو یکتا نہیں مانتا اپنے صفات میں اور انہوں نے پھر ہر کسی نے یہ اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرائے ہیں اور آج بھی نام نہاد مسلمان بھی یہ اسی شرک میں مبتلا ہے اور وہ طرح طرح کے دلائل خود ساختہ دلائل وہ بناتا ہے جج کے پاس جب جاتے ہو تو وکیل کو نہیں کہتے کیا جج کے پاس براہ راست جاتے ہو بادشاہ کے پاس براہ راست جا سکتے ہو وزیر سے نہیں کہتے اور چھت پر جب چڑھتے ہو تو سیڑھی نہیں لگاتے کیا سیڑھی کے بغیر چھت پر چھلانگ مار کر چڑھ سکتے ہو لائٹ جب آن کرتے ہو تو بغیر بٹن کی آن کرتے ہو یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے لیے وہ عجز کے دلائل بیان کرتے ہیں یعنی اللہ کو مخلوق پر قیاس کر لیا ہے جیسے مخلوق ہماری حاجت سے بے خبر ہیں اور مخلوق کو ہماری حاجتوں کا پتا نہیں اسی طرح اللہ کو بھی لا علم بنا دیا ہے اور اللہ کو بھی بڑا عاجز اور کمزور بنا دیا ہے ودین تخدو مندو نہیں اولیا اور وہ لوگ کے جنہوں کہ جنہوں نے بنائے کہ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر یہ اولیا مددگار یہ طرح طرح کی حاجتوں کے لیے انہوں نے انہیں مددگار بنایا ہے اور کارساز بنایا ہے یہ بچہ دینے کا ذمہ دار ہے اور یہ دانے بلکہ من دانے ٹھیک کرنے کا ذمہ دار ہے اور یہ یرخان دور کرنے کا ذمہ دار ہے اور یہ بخار دور کرنے کا ذمہ دار ہے اور یہ مال میں برکت ڈالنے کا ذمہ دار ہے اور باباؤں کو یہ اللہ کی جو مختلف صفات ہے وہ ان میں تقسیم کی ہیں اور یہ دشمن کو ہلاک کرنے کا ذمہ دار ہے اتخدو مندونی اولیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر اولیا اولیاء, اولیاء جمع ہے ولی کی ولی مانا یعنی مددگار کارساز اور کہتے ہیں یہ مشرک ما نا ابودہم اللہ علی وقرا اللہ زلفا ہم بندگی نہیں کرتے ان کی اور یہاں پہ ما نا ہم ضمیر جن مفسرین نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ بت ہیں تو یاد رکھے امام راضی کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن میں یہ زمائر دیکھیں اور دیگر مفسرین یہ زمائر دیکھیں تو یہ اوقلا کے زمائر ہیں یہ بتوں کے نہیں ہیں اور دراصل بت بھی انہوں نے کیوں بنائے تھے یہ آگے امام راضی کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ بت بھی اصل میں انہوں نے اولیاء کرام اور نیک بندوں کی شکلیں بنائی تھی مانا بدوہم ہم بندگی نہیں کرتے ان کی یعنی دراصل یہ انہوں نے ان اوکلا اور عقلمند لوگوں کی شکلیں بنائی تھی ہم عبادت نہیں کرتے ان کی اللہ لو کر ریبونا اہ مگر اس لیے تاکہ ہم قریب کر سکیں تاکہ ہمیں نزدیک کر سکے اللہ اللہ تعالی کے زلفن درجے اور مرتبے میں ہم انہیں کہتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اور یہ ہماری درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں یہ آج کا کلمہ گو مشرک وہ بھی یہی کہتا ہے یہ تو ہم اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں یہ تو ہمارے وسیلے ہیں یہ تمہارے آباؤ اجداد بھی کہتے تھے مکے کا مشرق بھی یہ کہتا تھا سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ وہاں پہ بھی یہ عقیدہ ان کا گزرا تھا ذرا دیکھ لیں یونس پارہ گیارہ اور آیت نمبر اٹھارہ وبدون اللہ مالا درحم ولاحم اور عبادت کرتے ہیں یہ مشرق اللہ کے بغیر ما ان کی لا درحم کے جو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں ان سے ولاف رحم اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں انہیں وہ اور کہتے ہیں ہا اولا شفا تو جب نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں تو پھر عبادت کیوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہا اولا شفا این دلہ یہ ہمارے سفارش ہیں اللہ کے دربار میں ہم انہیں کہتے ہیں اور یہ ہماری درخواست اور یہ ہماری فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں وہاں پہ جوابات دیے تھے قل کہہ دیجئے پیغمبر کہ اتنبی اون اللہ بالا عالم فس سماوات ولا فل اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو تو ان سفارشیوں کا اور ان وسیلوں کا علم نہیں ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے تو ان وسیلوں کا اور ان سفارشیوں کا علم نہیں ہے تم لوگوں نے جو بنائے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے یعنی اللہ اپنے عدم علم کو ان کے آدم وجود پر بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے دوسرا جواب سبحانہ پاک ہے اللہ ان سفارشیوں سے اور تیسرا جواب و تعالی کن اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ مشرق اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں اسی طرح دیگر جوابات بھی دیے تھے امام راضی نے یونس آیت نمبر اٹھارہ کے تحت ہم نے ان کا قول ذکر کیا تھا کہ مکے کے مشرقوں نے یہ جو بت بنائے تھے تو وہ کہتے ہیں ان نہ وہ الاسناما ہاد ووسان آلہ سور امبیا اہم ان مکے کے مشرکوں نے یہ بت یہ بنائے تھے پیغمبروں کی شکلوں پہ جس بت کو وہ حبل کہتے تھے یہ حابیل کے نام پہ بنایا تھا اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور وہ ایک ایک بت کو گرا رہے تھے تو ایک دو بت انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے شکلوں پہ بنائے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں انہوں نے وہ فال کے تیر وہ پکڑائے رکھے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان مشرقین کو غارت کرے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں یہ فال کے تیر یہ پکڑائے ہیں تو انہوں نے پیغمبروں کی شکلوں پہ اور اولیاء کرام کی شکلیں بنائے رکھی تھی اور یہ بت بنا رکھے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا وہ تشتغلوب عبادت تماسیل اور جب بھی یہ ان کی عبادت کرتے ہیں کل اکابرا شفا الحم عند اللہ تعالی تو یہ پیغمبر اور یہ نیک بندے یہ اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کرتے ہیں اور پھر امام راضی کا یہ ایک بہترین جملہ تھا امام راضی چھ سو چھے ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے نذیر رحو فیض زمان ہمارے زمانے میں مکے کے مشرقین کے اس شرک کا نمونہ کیا ہے اشتغال و من خلقی بتعظیم قبور القابری کے بہت سارے لوگ اولیاء کرام کی قبروں کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں علی اذا اس عقیدے پر وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں فن یقن و شفا الحم ان تعالی تو وہ اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کرتے ہیں امام راضی کو کیا پتا تھا کہ آج آپ تو اپنے زمانے کا رونا رو رہے ہیں آج اس زمانے میں دیکھ لیں کہ آج کا مشرک وہ شرک کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ابو جہل کا شرک بھی شرما جائے جو آیت ہم سورہ زمر کی آیت نمبر تین پڑھ رہے ہیں امام راضی اس آیت کے تحت وہ یہ بات کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پتھروں کے بنائے گئے بت ہیں اور مشرقین ان پتھروں کی مورتیاں انہیں پوچھتے تھے اسی طرح انہوں نے لکڑی کے بت بنائے تھے امام راضی کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی عقل جس انسان میں عقل ہو اس نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں پوجا اس اعتبار سے کہ یہ لکڑی ہے یا یہ پتھر ہے بلکہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ اصل میں ان نیک لوگوں کی شکلیں ہیں یہ ان نیک لوگوں کی شکلیں ہیں اور ان بتوں میں ان کی ارواہ اور ان کی روحیں آتی ہیں اور جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہی نیک بندے یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں اور امام راضی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ کس شبے میں گرفتار ہیں کہ اللہ ازب جل وہ بہت بڑی ذات ہے اور بندہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پوچھ سکے براہ راست اسی لیے ہم انہیں پوچھتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اور ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں تو بڑا اچھا کلام کیا ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں ولدین تخدم اندون اولیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر مددگار اور کارساز وہ کہتے ہیں ما اللہ اللہ زلفا ہم عبادت نہیں کرتے ان اولیا کی مگر اس لیے کہ ہمیں قریب کر سکیں اور ہمیں نزدیک کر سکیں اللہ کو اللہ تعالی کے زلفن درجے اور مرتبے میں یعنی اصل میں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں ان اللہ کو مبینہ اور قرآن میں جو دو جگہ پہ وسیلہ آتا ہے یاد رکھیں مشرقین جو اسے اپنے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اس وسیلے سے وہ مراد ہی نہیں ہے وہ شرعی وسیلہ ہے یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے جی اللہ کا قرب تلاش کرنا سورہ معدہ آیت نمبر پینتیس میں اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستاون میں ان اللہ یہ کو مبین اس آیت میں اس جملے میں تخویف ہے کہ مشرک تم نے جو یہ اختلاف برپا کیا ہوا ہے اور تم جو توحید سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہو تو اللہ بروز قیامت تمہارے اور موحدین کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان اللہ یحکم بینہم مبینہ یخ تلی فون بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بروز قیامت فی ماہم ہوں فی ہی اس میں کہ جس میں تھے یہ اختلاف کرنے والے دنیا میں یہ جو موحدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اس مسئلے توحید کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کا فیصلہ اللہ بروز قیامت ان موحدین کے درمیان اور ان مشرکوں کے درمیان فرما دے گا اور یا دوسرا ان اللہ يحكم فی هم بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کن کے درمیان یعنی مشرقین نے جنہیں اپنا آلیہ اور کارساز بنایا ہے تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا حالانکہ ان اولیا کا عقیدہ مشرکین کے عقیدے سے مختلف تھا شیخ ابد القادر نے تو ہمیشہ توحید کا بیان کیا ہے انہوں نے تو ہمیشہ شرک کی تردید کی ہے سید علی سید علی ترمیزی پیر بابا رحمہ اللہ اسی طرح یہ جتنے اولیا ہیں انہوں نے تو ہمیشہ شرک کا رد کیا ہے اللہ ان کے درمیان بروز قیامت فیصلہ کر دے گا اور ان کے درمیان جدائی لے آئے گا ان اللہ کو مبینہ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس میں کہ تھے یہ مشرک اس میں اختلاف کرنے والے ان اللہ دی کفار مشرک نے جو یہ عقیدہ بنایا ہے دراصل یہ مشرک یہ جھوٹا ہے یہ جو کہتا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں مشرک اپنے دعوے میں جھوٹا ہے یہ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراتا اور یہ کفار بڑا نا ہے جیسے آگے اس کی ناشکری وہ آ رہی ہے کہ جب بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تب تو یہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے لیکن جب راحت ہوتی ہے اور جب خوشی اور نعمت ہوتی ہے تو پھر یہ ناشکری پر اتر آتا ہے اور پھر خود ساختہ اور من دلائل بیان کرتا ہے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے بڑا ہے اِن اللہ لا من هو ان کفار بے شک اللہ ہے توفیق نہیں دیتا اسے کہ جو جھوٹا ہے کفار اور بڑا نا ہے یہ ان کے شبے کا جواب ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نائب بنانا ہوتا اور اللہ نے اگر کسی کو اپنا چہیتا اور برگزیدہ بنانا ہوتا تو اللہ تمہارے لیے نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے لیے منتخب کرتے بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہوتا اور یہ بھی جو صورت کے ہم نے مختلف وجوہ ربط ہم نے ذکر کیے تھے تو یہ بھی ربط میں اور مناسبت میں ایک ربط وہ ایڈ کر لیں گزشتہ صورتوں میں سورہ سوفات میں اور سورہ صاد میں عز المستفین ذکر کیا گیا مستفین وہ جو منتخب اور چنے ہوئے بندے اور مخلوق تھے تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ ایتن لستفا شاہ یہ اللہ نے اگر کسی برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے کو اور چنی ہوئی مخلوق کو یہ اگر اللہ نے کوئی حصہ داری دینی ہوتی تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں اپنی طرف سے مقرر کرتا اور مشرک تمہاری پسند ناپسند کے لیے میں نہ چھوڑتا کہ تم میرے لیے پسند کرو بلکہ لشتفا مما یخل قماشا بلکہ اللہ ضرور چنتے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے لو اراد اللہ ایت تخدن اگر چاہتے اللہ ایت تخد ولدن کہ وہ بنائے کسی کو اپنا نائب یاد رکھیں کسی بھی مشرق نے یہ اللہ کے لیے حقیقی اولاد یہ ثابت نہیں کی بلکہ ہمیشہ اتخاذ الولد قرآن ذکر کرتا ہے اور اتخاذ الولد اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اللہ کے چہیتے اور برگزیزیں ہیں کرگزیدہ ہیں اور اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں یاد رکھیں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر چاہتا اللہ کہ وہ بناتا کسی کو اپنا نائب فا ما یخل کمایا شاہ تو وہ ضرور چنتا ان میں سے کہ جو پیدا کرتا ہے اللہ مایا شاہ وہ جو چاہے اللہ اپنی مخلوق میں جسے چاہے اللہ اسے چنتا لیکن سبحانہ پاک ہے اللہ ان نائبوں سے پاک ہے اللہ نائبوں سے بلد سے پاک ہے ہو اللہ الواحد القحار اور یہ اللہ یکتا ہے القہار اور سب پر غالب یہ اب یہاں سے دلائل یہ شروع کیے جاتے ہیں خلق سماواتی والارض بالحق کے پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق کی تاکہ حق ظاہر ہو جائے اس وقت اللہ کا نائب کون تھا جب اس کائنات کی پیدائش اللہ کر رہے تھے کہ جو بڑا کام تھا جب اس وقت کسی نائب کی ضرورت نہیں پڑی تو اب کیوں ضرورت پیش آئی یو اللیل و لیل تکویر اصل میں کہتے ہیں انسان جب یہ پگڑی کو لپیٹتا ہے اپنے سر کے ارد گرد تو یہ تکویر ہے لپیٹنا ہے یو کور آلن لپیٹتا ہے اللہ رات کو آلنہ دن پر عَلَى اللَّيْلِ اور لپیٹتا ہے اللہ دن کو آل لات پر مطلب یہ کہ دن اور رات جب اللہ دن لاتا ہے تو رات کو لپیٹ لیتا ہے رات کو لپیٹ لیتا ہے دن پر جب دن جانا ہوتا ہے تو رات کو اس پر لپیٹ لیتا ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کو اس پر لپیٹ لیا جاتا ہے دونوں یو کور نہار لپیٹتا ہے اللہ رات کو آلن دن پر جب دن کا جانا ہوتا ہے تو رات کو اس پر لپیٹ لیا جاتا ہے وہ یو کور النہار اللیل اور جب رات جانی ہوتی ہے تو دن کو اس پر لپیٹ لیا جاتا ہے و سخر اشم اور تابع کیے ہیں اللہ نے الشمس والقمر سورج اور چاند کو انسان کے خدمت میں اللہ نے لگائے ہیں وسخر رشم والقمر قمر دن اور سورج اور چاند کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ آج سورج سے جو لوگ یہ انرجی حاصل کرتے ہیں اور یہ بجلی حاصل کرتے ہیں جی اس دن ایک عالم وہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے کہ یہ سورج یہ جی اس ملک کے حاکموں کے بس میں نہیں ہے ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو پتا نہیں یہ سورج کی روشنی لوگوں کو کس بھاو پہ یہ بیچتے وسخ رشم سول قمر اور تابع کیے ہیں اللہ نے سورج اور چاند کو کلریل اجل مسما یہ ہر ایک چل رہا ہے لجل مسمہ ایک مقررہ مدت کے لیے یعنی اس کا بھی ایک دن وہ مقرر ہے کہ جس کے بعد یہ, یہ نظام یہ رک جائے گا اور یہ نظام یہ بدل جائے گا کلو یجری لجل مسمہ اور وہ قیامت کا دن ہے ہر ایک یجری وہ رواں دوا ہے لے اجل مسمہ ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ العزیز الغفار خبردار وہ اللہ وہ غالب ہے الغفار اور بڑا بخشنے والا یہ دوسری دلیل اقلی من نفس واحدہ پیدا کیا ہے اللہ نے تمہیں ایک نفسے جو آدم کی نفس تھی سمجمنہ زو جہاں اور پھر بنایا اللہ نے منہا اس آدم کی جن سے زو اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی اور اس کا جوڑا ہوا وہ بھی انسان ہی تھی سم بجا زا اور پھر بنایا اللہ نے اسی کی جن سے زوجہ جوڑاج انزلہ بمان خلقا کے ہے اور پیدا کیے پیدا کیے ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے من الام ان پالتو چوپایوں میں سے ازواج آٹھ قسم کے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو تریالیس اور ایک سو چوالیس میں وہ آٹھ قسم کے جانور وہ گزر چکے تھے سمانیت ادواج مینزدوان اسنین دمبوں میں سے دو مذکر اور مونس مینلمز اسنین بکریوں میں سے دو مذکر اور مونس اسی طرح اونٹوں میں سے دو اور گایوں میں سے دو مذکر اور مونس یہ اگرچہ چار جوڑے بنتے ہیں لیکن مذکر اور مونس ساروں کو شمار کیا گیا ہے ونزل عام سمانیتا ازواج اور پیدا کیے ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے ملنا پالتو چوپایوں میں سے سمانیتا آزواج آٹھ قسم کے یخل کم فیبوتون امہات کم پیدا کرتا ہے تمہیں فیبتون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلقن پیدا کرنا بعد خلقن پیدا کرنے کے بعد فی ظلمات انسلاس تین اندھیروں میں ایک تو وہ مختلف مراحل سورہ مومنون میں وہ گزر چکے ہیں کہ نطفہ ہے اور پھر نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مدغا اور مخلق وغیرہ مخلقتن, وغیر مخلقتن سورے مومنون اور سورے میں اور یہاں پہ یہ تین تاریکیاں اور تین اندھیرے ایک پیٹ کی تاریکی ظلمت البتن دوسرا جو بچہ دانی کی تاریکی ہے اور تیسری وہ جھلی وہ پتلی سی جھلی کہ جس میں اندر وہ پانی ہوتا ہے لکوڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ بچہ وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور بچہ اسی کے اندر وہ کلا وہ کھاتا رہتا ہے عربی میں اس پردے کو یہ جو جلی ہے کہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو مشیمہ کہتے ہیں اردو میں اسے نال کہتے ہیں نال نال کا پردہ اور ایک آنت کے ذریعے بچے کی ناف سے یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کاٹ کر وہ جدا کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ جو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ وہ بھی گر جاتا ہے اور بچہ دانی میں وہ جو مختلف مراحل ہیں تو اس کا تذکرہ سورہ مومنون اور سور حج میں وہ ہو چکا ہے خلقم من بعد خلقن پیدا کرنا من بعد خلقن پیدا کرنے کے بعد یعنی یہاں پہ مشرق کو اس کی حالت وہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب اللہ نے تمہاری تمہارا یہ پورا نظام چلایا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک حالت سے تمہیں دوسری حالت میں منتقل کیا ہے تو وہاں پہ تمہارا کون حاجت روا اور کارساس تھا کس بابا نے تمہاری اس پیدائش میں اللہ کی مدد کی ہے جب وہاں پہ وہ تمہیں پال سکتا ہے اب جب تم پیدا ہو گئے تو اب اللہ کو للکارتے اور اللہ کو چیلنج کرتے ہو لیکن مشرق کی عقل وہ ماری گئی ہے فی ظلمات ان سلاس تین تاریکیوں میں اور تین اندھیروں میں ظالکم اللہ ربکم رب ان صفات والا تمہارا اللہ رب کم جو تمہارا رب ہے لہول ملک خاص اسی اللہ کے خاص اسی اللہ کے لیے اختیارات ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت رو اور دعوئے توحید اس پر تفریح کیا جا رہا ہے دلائل ذکر کیے گئے تو اب دعوی توحید ذالی اللہ ربکم کم لہ الملک لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے تصرفون تو پس تم کہاں تصرفون پھیرے جا رہے ہو یہ تم کہاں پہ تمہارا منہ یہ کس جانب یہ کیا جا رہا ہے تسرفون یہ تم کہاں پہ پھرائے جا رہے ہو یہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر یہ ابسایت میں یہ اللہ اپنی استغنا ذکر کرتا ہے ساتھ میں اپنا عدل اور انصاف بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ جو اللہ بار بار ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کی جانب ترغیب دے رہا ہے کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو تو کیا اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے ہرگز نہیں ان تک فرو فعین اللہ غنی کم یا اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کی بندگی سے اور اللہ کی اکیلے بندگی نہیں کرتے فعین اللہ غنی کم بس بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے تم سے یہ اللہ کو تمہاری عبادت کی کیا ضرورت لیکن تمہیں یہ اپنی بندگی کی اپنی بندگی کا یہ حکم کیوں دیتا ہے ولا عباد القفرا اور پسند نہیں کرتے اللہ اپنے بندوں کے لیے القفرا کفر کو شرک کو یہ جی اللہ اپنے بندوں سے شرک کو پسند نہیں کرتا وہ ان تشکرو پہلے کہا تھا ان اللہ الدی من ہوا کا دن کفار اور یہاں پہ ان تشکرو اور اگر تم شکر بجا لاتے ہو مطلب یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو یہاں پہ شکر سے مراد اللہ کی بندگی ہے اور اگر تم شکر بجا لاتے ہو تو اسے پسند کرتا ہے تمہارے لیے ولا تزر واضر تزرا اخرا اب اس میں اللہ اپنے عدل کا بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شرک ایک نے کیا ہو اور دوسرا یہ اس کے بدلے میں گرفتار کیا جائے ولا وِزرَ اخرا اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا رتن کوخرا بوجھ دوسرے کا جس نے جو کیا ہے اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی تما رب کم اور پھر تمہارے رب کی طرف مرج رقم تمہاری واپسی ہے فیو نبی حکم بے پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس پر جو تم عمل کرتے تھے نہو عالم بزاط سدور بے شک یہ اللہ یہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو سینوں کی باتوں کو اللہ یہ خوب جاننے والا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اتارنا ہے اس کتاب کا من اللہ اللہ کی جانب سے العزیز کہ جو غالب ہے سب پر الحکیم حکمت والا بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف ہے، پیغمبر الکتاب یہ کتاب بالحق کے تاکہ حق ظاہر ہو جائے تاکہ حق ظاہر ہو سکے فعب اللہ مخل صدین بس آپ عبادت کریں اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے اللہ کے لیے اپنے دین کو اپنی عبادت کو خبردار خاص اللہ کے لیے ہے دین خالص کہ جس میں شرک کا شائبانہ نہ ہو جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو اور جس میں دنیا کی لالچ نہ ہو اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر اولیا مددگار اور کارساز وہ کہتے ہیں ما نبود ہم عبادت نہیں کرتے ان اولیا کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر سکیں اللہ, اللہ, اللہ کو ذلفن درجے اور مرتبے میں ان اللہ کو بینہم بے شک اللہ فیصلہ کریں گے ان کے مابین بروز قیامت اس میں کہ تھے یہ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا اسے کہ جو جھوٹا ہے نہایت نہ شکرا لو اراد اللہ اگر چاہتے اللہ کہ وہ کسی کو بنائے اپنا نائب تو وہ ضرور چنتے اس میں سے کہ جو پیدا کیے ہیں اللہ نے مایشا وہ جس کو چاہے سبحانہ پاک ہے اللہ نائبوں سے اور یہ اللہ یکتا ہے القہار اور سب پر غالب خلق السماوات والارض بالحق کے پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو ول اور زمین کو بالحق کے تاکہ حق ظاہر ہو سکے لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات میں رات پر اور تابع کیے ہیں سورج اور چاند ہر ایک یجری وہ روا ہے لسما ایک مدت مقررہ کے لیے اللہ خبردار یہ اللہ غالب ہے الغفار بڑا بخشنے والا پیدا کیا ہے اللہ نے تمہیں ایک نفس سے آدم سے اور پھر بنایا ہے اللہ نے اس آدم کی جن سے زوجہا اس کا جوڑا وہ ہنزل ازواج، اور پیدا کیے ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پالتو چوپایوں میں سے آٹھ قسم یخل کم فی بتون پیدا کرتا ہے اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلقاً پیدا کرنا پیدا کرنے کے بعد فی ان تین اندھیروں میں تین تاریکیوں میں ان صفات والا تمہارا اللہ ہے رب بکم تمہارا رب تمہارا پروردگار خاص اسی اللہ کے لیے اختیارات ہیں نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے پس تم کہاں پہ پھرائے جا رہے ہو ان تک فرو اگر تم ناشکری کرتے ہو شرک کرتے ہو فَإنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ بس یہ اللہ بے نیاز ہے تم سے اسے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ولا یور گا تمہیں توحید کا یہ جو حکم دیتا ہے تو یہ کس لیے کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے شرک کو کفر کو اور اگر تم شکر بجا لاتے ہو یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہو توحید مانتے ہو تو یہ پسند کرتا ہے لقم تمہارے لیے ولازرواز رزرا اور نہیں اٹھائے گا اللہ کوئی اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے اور پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی اور تمہارا لوٹنا ہے تو خبردار کر دے گا تمہیں اس پر کہ جو تم تھے عمل کرنے والے بے شک یہ اللہ یہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو واخیرہ